شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ میرے بہت میں نے عرض کیا تھا کہ صورت انفال کے کتنے حصے ہیں جی دو حصے پہلے حصے کے اندر کون سا مضمون ہے کہ غنائم کا مال کون ہے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 دوسرے حصے کا پہلا مضمون ب تفصیل دوسرے حصے کا پہلا مضمون بد تفصیل ما اے لال خمسہ پانچ التوں کے ساتھ دوسرے حصے کا پہلا مضمون بھی تفصیل ہے کس کے تھا ماہ لال خمسہ پانچ التوں کے ساتھ بال جان لو تم انما غنیم تم یہ ماں موصولہ ہے جی اس کو انما کلمہ حاصل کا نہ بنانا اور جان لو تم تحقیق وہ چیز جس کو تم نے بطور غنیمت کے حاصل کیا یہ منشین بیان ہے ماں کا تو غنیمت کا حکم کیا ہے جی اس کا پہلے کا نکالا جاتا ہے کیا نکالا جاتا بھی قوم وہ قوم سے جو ہے نا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 گھوڑے کا سمجھے کا. اور جو پیدال ہوتے ان کو ایک حصہ دیا یہ تقسیم ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے پانچواں حصہ ہے اس کا اور واسطے کے. کے نیچے لکھو مصارف اب مسئلہ کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال کے بعد آپ کا حصہ کیا ہو گیا عطم. اور آپ کے رشتے داروں کا حصہ ہوتا تھا آپ کی وجہ سے تو آپ کے جو رشتے دار ہوں نا دنیا دار سید ہوں اور کیا ہوں آہ ان کا تو حصہ ختم ہے چندے ہاں اگر فقیر ہیں تو آگے ہے نا یتاب مساکی تو مسکین ہیں تو دوسروں کے بہ نسبت زیادہ حقدار ہے سید ہو اور مسکین ہو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 رشتہ دار غنی کون جی دولت مند رشتہ دار یہ سمجھی بازی نہیں سمجھی واسطے رشتہ داروں کے یتیموں کے مسکینوں کے مسافروں کے ان کون تم آمن تم بلا اس کا مقتضی کیا ہے ایمان باللہ جب اللہ رسول کے ساتھ ایمان ہے تو ان کی اتباع کرو اگر ہو تم ایمان اللہ ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس چیز کے اتارا ہم نے اپنے بندے کے اوپر ملائکہ کا نیچے کا لکھو فرشتوں کی مدد اور جو کوئی اتارا ہم نے اپنے بندے کے اوپر فرشتوں کی مدد دین فرقان کے فرقان کے نیچے کا لکھنا ہے بہادر یوم الفرقان تھا یوم بہادر جس نے حق کو باطل کے درمیان کیا کر دیا فرق اور فیصلہ کر دیا یوم القل جمان یعنی جیسٹن ملی تھیں دو جماعتیں اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں ایز انتم بال ادواتی دنیا یہ اس کال اب جہاں آئے گا وہ کیا ہوگی جی اللہ, اللہ تنبر ایک لکھو اب مسلمانوں کی وہ حالت بیان ہو رہی ہے کہ مسلمان کہاں سے گئے تھے جی مدینے سے ٹھیک ہے نا تو مسلمان اس طرف سے جا رہے ہیں تو مدینے کے قریب ہیں یا نہیں اور کفار کہاں سے آ رہے ہیں مکے سے وہ مدینے سے کیا ہوئے دور ہوئے ابو سفیان کا کا ادھر ہے وہاں سمندر تو نیچے نیچے سمندر کی زمین کا ہوتی ہے نیچے ہو نیچے یہ وہی نقشہ ہے دیکھو جی جب تھے تم اوپر کنارے قریب کے کس کے قریب مدینے کے قریب اور وہ تھے مشرقین مکہ اوپر کنارے کس کے دور کے ورک اور قافلہ نیچے گزر گیا تھا تم سے ایک او نیچلی سطح سمندر والی ولا تو اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے تمہارا کن کے ساتھ وعدہ ہوتا او مکے کے مشرقین کے ساتھ تو ہو سکتے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 ولاکن جامع کم ولاکن کے بعد کیا عبارت معذوف ہے لیکن اللہ نے تم کو اکٹھا کر دیا لے یقی اللہ تاکہ تکمیل کر دے اللہ تعالی ایسی چیز کی کہ کان مفولا جس کا کرنا منظور تھا وہ کیا تکمیل تھی کہ باطل مٹ جائے حق کو کیا ہو غلبہ ہو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 جب حق واضح ہو گیا تو جو آدمی گمراہ ہو تو ہوگا دلیل تو آگے اس کے سامنے بعد حق واضے کے بیاہ یا اور ہدایت پائے یا, یا, یا ب منے اور ہدایت پائے جو شاید ہدایت پاتا ہے بعد کس کے حق واضح ہونے کے جو مرتا ہے گمراہ ہوتا ہے ہو اور جو ہدایت پاتا ہے وہ بھی ہدایت ہے حق واضح ہو گیا بھائی سمی علی اللہ تعالی سننے والے ہیں جاننے والے ہیں اس جری کا اللہ اللہ تنور کتنی جی دو حضور نے خواب دیکھا کہ مشرقین بالکل تھوڑے ہیں حالانکہ مشرق زیادہ تھے تھوڑے تھے لیکن حضرت کو خواب میں دکھایا گیا کہ مشرق تھوڑے ہیں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 بلا کہم اور اگر دکھاتا کو وہ کثیر لفشل تم البتہ ہمت ہار جاتے تم یہ صحابہ کو خطاب ہے حضور کو نہیں ہے کیونکہ جمع ہے نا حضور کو ہوتا تو لفشلتا ہوتا البتہ ہمت ہار جاتے تم ہے صحابہ اور جھگڑا کرتے تم بیچ معاملے لڑائی کے نہ لڑتے لیکن اللہ نے بچا لیا بے شک وہ جاننے والا ساتھ راستینے کے بھائی یوری کو منہ اللہ تنبر کتنی تھی پہلے خواب میں اللہ تعالی نے دکھایا کہ کافر تھوڑے ہیں پھر مومن ہیں نا ان کے سامنے جب آئے نا تو وہاں بھی تھوڑے دکھائے گئے یہ مختلف اوقات کے اندر ہے پہلے آپ نے پہلے زیادہ بھی دکھائے گئے اور کسی وت کیا دکھائے گئے آ, پہلے تھوڑے دکھائے گئے تاکہ ابتدا بالکتال ہو جرت کے ساتھ پھر زیادہ دکھائے گئے تاکہ جوش خروش سے لڑے اے اور جب دکھا تھا, تھا تم کو وہی مشرق جب ملے تم تمہاری آنکھوں کے اندر کیا دکھاتا تھا اللہ کلی بوجا حضور کا بھائی کل لو کم اور کلیل دکھاتا تھا تم کون ان کی آنکھوں کے اندر وہ بھی تمہیں قلیل نظر آتے یہ موضا تھا تم بھی انہیں قلیل نظر آتے تھے یہ حقیقت تھی کیا تھی بھئی حقیقت میں مسلمان کیا تھے تھوڑے تھے نا تو قلیل دکھاتا تھا تم کون کی آنکھوں کے اندر اللہ حکمت یہ حکمتھی تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ تکمیل کر دے ایسے کام کی جس کا کرنا منظور تھا یہ بھی گزر چکا ہے اس کا معنی اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے سارے معاملات یا یوحظین قانون جہاد نمبر ایک یہاں قانون کتنی آئیں گے جی سات نا اور علتیں کتنی پانچ قانون جہاد نمبر ایک جس میں جہاد کے چھ آداب مذکور ہیں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 تو سننا کون سی چھوٹی ہوئی تھی مسواں کی تو مسواں کی برکت سے فتح ہوئی یا نہیں جب انہوں نے مسواں کرنا شروع کیا نا تو کافروں نے دیکھا یہ کیا کر رہا ہے انہوں نے سوچا کہ پہلے تو لڑتے تھے کس کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ اب یہ تیز کیا رہے دان دکھا میں کھا جائیں گے بھاگ گئے اچھا اتاج کرو اللہ کے اس کے رسول نمبر تین بلا تنازع نمبر چار اور آپس میں نہ جھگڑو تو بھی ہمیں آپس میں آپ جھگڑنا چاہیے ہمارے لیے بھی میدان جنگ ہے اور کیا ہے کافروں کے ساتھ نہ, میں. اور نہ جھگڑو تو نمبر چار چلو پس کم ہمت ہو جاؤ گے اور چلی جائے گی ہوا تمہاری دشمن کے سامنے جو طاقت ہے نا تو تمہاری وہ ہوا اکھڑ جائے گی واسبرو نمبر پانچ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 یہ کافر لوگ تھے ابو جہل والے اور نہ ہو تم مثل ان لوگوں کے جو نکلے اپنے گھروں سے احوال ثلاثہ کے ساتھ تو تین احوال کون سے ہیں باترن نمبر ایک ریا اناس نمبر دو یہ سدو نمبر تین ایک تو اکڑتے ہوئے ہے جی اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ وریا ناس اور لوگوں کے سامنے کہا کیا دکھلاوا کرتے تھے خلوص نہیں تھا اور روپتے تھے اللہ کی راہ سے اور اللہ ساتھوں سے کرتے تھے عطا کرنے والا تھا تو کتنی حالتیں تھیں کافروں کی تین مسلمان اس سے بچیں۔ واحد زیا نہ کتنی تھی چار ڈبلیو ڈبلیو ڈبل ڈاٹ مقام بدر کے اندر شیطان آگیا جی اپنا لشکر لے کے شیطان اپنا لشکر لے کے آ گیا کی شکل میں بنو کنانا ایک قبیلہ ہے اس کا سردار کا نام کیا تھا سوراقا اس کی شکل کے اندر شیطان آ گیا اپنا لشکر لے کے تو میں تمہارا کیا ہوں حامی ہوں امداد کروں گا تمہاری جب شیطان نے دیکھا کہ آسمان سے کیا اتر رہے ہیں فرشتے اس کو نظر آتے ہیں تو بھاگا دم دبا کے یہ اللہ نے امداد کیا نہیں علت نمبر چار اور جب مزین کی آواز ان کے شیطان نے بے سورت سوراقا سوراقا کی شکل میں آیا مزین کی آواستے ان کے شیطان ان کے اعمال کو اور کہنے لگا نہیں کوئی غالب تمہارے آج کے دن لوگوں سے بہنی جار اللہ کا بے شہ میں تمہارا حامی ہوں جار منہ حامی مددگار فلم ترات پر جب ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں دو جماعتیں جب ایک دوسرے کے مقابل ہوئی کتنی دو جماعتیں نا سال کے بائے وہ پھر گیا اپنے ایڑیوں پہ دوم دبا کے بھاگا کتے کی طرح وہ کالا انی بری کہنے لگا بے شک میں بری ہوں تم سے پر روایت میں آتا ہے کہ ابو جاہل کا تھا نا بھائی ہار اس میں شام سمجھے اس کے ہاتھ میں ہاتھ لیے کھڑا تھا کون چیتا جب فرشتوں کو دیکھا نا تو بھاگنے لگا تو وہ کہے بھاگ, بھاگ, بھاگ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے وہ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہاں وہ ایسے مثال ہے جیسے وہ ایک مرغا غان دے رہا تھا درخت کے اوپر تو نیچے کیا گیا جی؟ بلہ آ گیا جی بلا آ گیا تو مرغے کو کہنے لگا اذان تو دیا امامت تو کراؤ اور نیچے او امامت کراؤ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں کتا آ گیا جی کتے کو دیکھا بلّا تو وہ دوڑا مرغے نے کہاں جا رہا ہے کہنے لگا وزود ٹوٹ گیا ہے وزو کر کے آتا بات میں جو آئی تو یہ اس خبیز کا بھی وزو ٹوٹ گیا کو دیا کہنے لگا بے شک میں بری ہوں تم سے انی ارا والا تراون بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے کس کو دیکھ رہا ہوں رشتوں کو اناف اللہ میں خدا سے ڈرتا ہوں چور دا پوترا صوفی بنا ہوا ہے آہ. اب بن گیا خدا کا خوف ہے. بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے اللہ سخت دینے والا ہے یقور اور منافکون علت نمبر پانچ دیکھو تمہاری جماعت بالکل مختصر تھی تین سو تیرہ تھے نا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 یہ مکے والے غرروا اول الدین ہم دھوکے میں ڈالا ان کون کے دین نے لیکن حقیقت یہ ہے جو توکل کرتے ہیں اللہ پہ اللہ غالب ہیں قسمت والے ولا ترائت تو فلذین کافروا یہ منافقین اور کفار کا جب حال آیا نا تو ان کا انجام بیان ہو رہا ہے انجام برستے کفار کا انجام برزخی انجام برسی کا کوئی موت کے بعد اور موت کے بعد برزخ میں کیا ہونا ہے نکاح جو مرتا ہے آدمی کہاں چلا جاتا ہے آلہ برزخ میں انجام برس کی اور اگر دیکھے تو جب جان قبض کرتے ہیں کافروں کی کون پرشتے کیسے قبض کرتے ہیں ان کی قائد کیا یزرے بونہ بجوع ہم اجبار ہم مارتے ہیں ان کے موہوں کو ان کے پیچھے کو سمدش ایک ڈنڈا مارا موہ پہ ایک مارا بھیجے وہ دیا سے ہوتا ہے گدھے کو مارتے ہو پیچھے آ نہیں کے تاکہ چلے یہ حد یہ ہے ان کا حال مارتے ہیں ان کے منہوں کو ان کے پیچھے کو وہ یقولون ذوق عذاب الحری اے ذوق سے پہلے یقول معذوب ہے وہ یقول کہتے جاتے ہیں فرشتے کہ چکھو عذاب جہنم کا جہنم کا عذاب شروع ہو جاتے ہے قبر کے اندر ظالبہ قدم تید سباب عذاب یہ عذاب بسو اس کے کہ مقدم کیا تمہارے ہاتھوں نے اور جان لو کہ اللہ نہیں ظلم کرنے والا بندوق ہے بھائی ظلام کیوں کہا اس کا نقطہ پہلے پڑھ چکے ہو نہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتے بل فرض کریں تو کیا ہوں گے ظلام ہوں گے اپنی شان کے مطابق کداب عال فرع تخریف دنیہ م کا دا بال فرع حالتار مکہ کی کہ مصل حالت فرعن والوں کے ہے تو یہ تشبیہ دی گئی ہے یا نہیں تو کس بات میں تشبیہ دی گئی ہے سزا یاب ہونے میں کیا جیسے ان کو سزا ملی تھی ان کو بھی سزا مل رہی ہے یہ تجبی ہے سزا یاب ہونے میں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 تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا دے دیا پہلے محلت جو تھی ختم کر کے زاب دے دیا پھر سنت اللہ یہ عذاب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں تاکہ تبدیل کریں ایک نعمت کو تو ان کے اوپر کون سی نعمت تھی امحال والی کیا بولا دے رہی تھی چاہ. ایک نعمت کو کہ انعام کرتے ہیں اس کا اوپر کسی قوم کے یہاں تک کہ تبدیل کرتے ہیں اس حالت کو جو ان کی جانوں کے ہاتھ ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں کداب عل فرون پہلے بھی کداب عل فرون تھا لیکن وہ تشبیح کس کے اندر تھی سجاب اب بھی کداب الفران ہے یہ تشبیہ کیا ہے یہ نمونہ تغیر ہے وہ تشبی تھی سزا ہونے میں یہ تشبیہ کس میں ہے نمونۂ تغیر تبدیلی کا نمونہ نمونہ تغیر بھائی جب تک مو علیہ السلام نہیں آئے تھے تو فرعون والوں نے کسی کی تقزیب کی تھی ٹھیک ہے مو اللہ تھی اللہ کی طرف سے عائش کر رہے تھے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو تقزیب کی تو اپنی حالت کو بدلا نا پھر ان میں اپنی حالت کو با... مکے والوں کی حالت بدلی ہے نمونہ تغیر ہے مثل حالت آل فراؤن کے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جٹھلایا دیکھو نا تبدیلی کی نا حالت کو بدلا اللہ کی تم کے ساتھ حالات کیا ہم نے ان کو بس وقت گناہوں کے اور غرب کیا ہم نے مطالعے کے ان فرون سب کے سب ظالم تھے ان شرط دبا یہ زجر ہے نیچے زاجر لکھو اور اوپر لکھ لو جی کتال کفار کے بعد کتال اہل کتاب کا بیان کتا کفار کے بعد کتال اہل کتاب کا بیان یہ لکھنے کے بعد شان نزول لکھو نازلط فی قریضہ یہ ایتے کس کے بارے میں نازل ہوئی بنو قریضہ کے بارے میں یہ ابھی ان کا ذکر پہلے پڑھ چکے ہو یہ تھے نازلط فی قرائدہ شرطواف بے شک بدترین لوگوں کے نزدیک اللہ کے اللہ زین کا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے اللہ یہ وہ ہیں کہ معاہدہ کرتا ہے تو ان سے پھر توڑ دیتے ہیں اپنے احاط کو ہر باری کے اندر اور وہ نہیں ڈرتے اللہ تعالی سے کہ بنو قرعدہ تھے نا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 فائمہ تسک فناہوں فی الحال قانون جہاد نمبر دو قانون جہاد یہ ہے کہ اس قسم کے آدمی جو احاد کی خلاف ورزی کریں نا جو احاد کی کیا کریں خلاف ورزی کریں ان کو ایسی مار دو ان کو ایسی مار دو کہ دوسروں کے لیے بھی کا بن جائے ہاں عبرت بن جائے دوسروں کے لیے تاکہ دوسرے بھی رک جائیں کہ خلاف یاد نہیں کرنا قانون جہاں نمبر دو پس اگر آگ قابو پائیں ان کو بھی جنگ کے تو خشر بےم پس بھگا دے بس سبب مارنے ان کے بیہ بے منبے کتالے ہے پس بھگا دے بس سبب مارنے ان کے ان لوگ وہ جو پیچھے ہیں اتنا مارو کے پیچھے رہنے والی برت حاصل کریں تاکہ وہ سمجھیں تو حضرت نے بنو قرضہ کو مار دی یا نہیں حضرت ساز نے فیصلہ یہی سنایا کہ جتنی ان کے بڑے بڑے بالغ مرد ہیں ان کو قتل کر دو ان کے لڑکوں کو عورتوں کو غلام بنا دو آنکھیں کھل گئی بھائی متخافن من قومن اور اگر اندیشہ کریں آپ کسی قوم سے خیانت کا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 کہ تمہاری بدنیتی واضح ہو رہی ہے اب ہمارا تمہارا معاہدہ کیا ختم جب ختم کر دو نا پھر ان کے ساتھ لڑو ایج آ معاہدہ ختم کرنے سے پہلے نہ لڑو پہلے ان کو تنگ دیکھو نا اسلام کتنا سکھاتا ہے دیکھو با تخا فن قوم قیا اور اگر اندیشہ کرے تو کسی قوم سے اس قوم سے مہاراج کون ہے معاہدین نیچے لکھو جن کے ساتھ معاہدہ ہے اگر اندیشہ کرے تو قوم واحدین سے خیانت کا بس پھینک دے طرف ان کے ان کے احد کو آہدہ ہم بے آحدہ ان کے احاد کو پھینک دو اللہ سوا برابر سرابر ہو جاؤ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کر دے کس کے ساتھ کے ساتھ کیونکہ اطلاع نہ دو نہ تو پھر کیا ہے یہ خیانت ہے ولا یا بین صاب یہ زجر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاہدہ تھا عیسائیوں کے ساتھ وہ معاہدے کی تاریخ ختم ہونے پہ تھی تو حضرت معاویہ نے کیا کیا ان کی سرحدوں کے قریب کیا فوج لگا دی بالکل تیار ہو گئے سمجھے کہ معاہدہ ختم ہوگا اور کیا کر دیں گے فوراً حملہ کر لے لیکن ایک صاحب ہی نے روکا کہ حضرت ایسے بھی, ایسے بھی, نہ کرو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے سمجھے شہید -e اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث و کل ہر چیز کے پیدا کرنے والے